اب آپ اس مبارک سلسلے کا تیسرا حل صل کروائیں سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد علی ابراہیم وعلی آل فی العالمین انک حمید مجید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لسكنك أهد من النساء لستن كأهد من النساء إن اتقيتن فلا تغزعن بالقول فيتمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا ترجنت سکا تیو نمبا ہینری داحلی یوزی بانکرجی ساحل بھئی إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يطلع في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا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 انی اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمد للہ اللہ تبارک و رہا کی رحمت سے یہ سلسلہ دروس دربار ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم المبنی اضوال اللہ علیہ آجمین جاری ہے سب سے پہلے ہم جس بات پہ اپنے معروضات کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے شان ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوق انسان پیدا فرمائے ہیں تو اب ان میں مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں ماننے والے بھی ہیں نہ ماننے والے بھی تو یہ ایک واضح بات ہے مسلمہ بات ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں کہ مسلمان افضل ہیں پھر مسلمانوں میں بھی اللہ نے مدارج ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بھی مدارج رکھے ہیں لیکن سب سے بڑا درجہ سب سے بڑی عظمت اور سب سے بڑی شان جو ہے وہ انبیاء اسی لیے ایک قرآن پاک کی آیت میں ایک ترتیب سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا الا اکما اللہ رینا الحما علیہ ہند مننبی و صدی سین پہلا درجہ جو ہے وہ انبیاء کا اس کے بعد صدیقین اس کے بعد شہداء کا اس کے بعد صالحین اور انبیاء علیہ السلام میں پھر زیادہ شان جو ہے وہ اللہ کے رسولوں کی جیسے کہ بعض روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے تین سو تیرہ پھر تمام تین سو تیرہ رسولوں میں پانچ پیغمبر جو ہیں وہ العظم میں من الرسل ہیں یعنی ان کی شان پھر ان تین سو تیرہ میں سب سے زیادہ اور پھر ان پانچ میں سے اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے زیادہ شان دی ہے وہ سیداب احمد متفاق صلی اللہ علیہ و الحاب وسلم کی ہے کہ آپ کو اللہ نے امام الامبیا اولبرسلیم آپ کو اللہ نے سید الان والآخرین الحرین آپ کو اللہ نے خاطم المبیا اولبرسلیم آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی نبوت جو ہے وہ تمام عالم کے لیے تو اس لیے ہمیں یہ بات یعنی بڑی واضح طور پہ سمجھ آئی کہ حضور کا شان مبارک جو ہے وہ تمام ہم بھی آپ کیا جیسا کہ آپ سیرت النبی کے دروس میں سن چکے پڑھ چکے الحمدللہ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شان سب سے زیادہ ہے تو لازمی بات ہے کہ اللہ نے پھر آپ کے لیے جو بیویاں چنی ہیں آپ کی جو ازواج مبتحارات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی بڑا رفیق و شان بنایا کیونکہ یہ تو قاعدہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کیا ہے کہ اب تو بات کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں تو جب پاک محمد مصطفیٰ ہو تو ان کی بیویوں کا کیا مقام ہو جبکہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ اختارنی کہ اللہ نے مجھے چل لیا فرمایا میں مقدار علی یا پھر اللہ نے میرے صحابہ کو بھی میرے لیے چن لیا ہے کہ کن کو میرا ساتھی بنانا ہے اور میں ان میں سے بجال ہوں اسہاری و انساری میرے ان صحابہ میں سے بعض کو تو میرا دوست بنایا اور بعض کو میرا رشتے دار بھی بنا دیا کہ بعض لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیاں لی اور بعض کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں لی اس لیے آپ اندازہ فرمائیں کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو چن لیا اور نبی کے صحابہ کو بھی چن لیا ہے آپ کے ساتھیوں کو بھی چن لیا ہے آپ کی قرابت داری کو بھی چن لیا ہے تو لازمی بات ہے کہ پھر آپ کی ازواج مشتہارات کو بھی اللہ نے چن لیا اسی طرح ایک روایت مبارک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے وہ بیوی بی عطا فرما جو دنیا میں بھی اور پھر جنت میں بھی میری بیوی بی. یعنی یہ بات کو سنیے کیا مانا مثلا ایک آدمی ہے اس کی بیوی بی ہے اس نے طلاق دے دی طلاق دینے کے بعد اس عورت نے دوسرے خامون سے شادی کر دی تو صاحب بات ہے کہ جنت میں تو وہ اس کے ساتھ جائے گی جس کے نکاح میں فوت ہوگی پہلے خاون کے بعد تو نہیں آئے گی کیونکہ اس سے نکاح تو ختم ہو گیا طلاق ہو گئی اسی طرح اگر کوئی عورت ہے اس نے شادی کی اور اس کا خاون مر گیا وہ بیوہ ہو گئی بیوہ ہونے کے بعد اس نے دوسری شادی کر دی تو لازمی بات ہے کہ اب جس کے نکاح میں وہ فوت ہوگی اسی کی بیوی بن کے اٹھے گی قیامت میں جب اسی کی بیوی بن کے اٹھے گی تو معنی یہ ہے کہ پہلے شوہر کے ساتھ تو نہیں ہوگی ہزور صا علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایسی بیویاں ہوں کہ میں جہاں بھی شادی کروں لیکن وہ بیوی بی جو ہے بحض میری دنیا تک سوبت محدود نہ ہو بلکہ وہ جنت میں بھی مری اور اسی طرح حاضور نے فرمایا کہ میرا اللہ جن کو میں اپنی بیٹیاں دوں وہ بھی جنتی ہوں یعنی ایسا نہ ہو کہ میں کچھ پہلے دور میں تو پابندی نہیں تھی آپ کافر سے بھی رشتہ کر سکتے تھے یہ تو بعد میں پابندی آ کہ آپ کافروں اور مشرقوں سے رشتہ نہیں کر سکتے البتہ اہل کتاب سے کر سکتے ہیں یعنی ان کی لڑکیاں لے سکتے ہیں لیکن ان کو لڑکی دے نہیں رہی لڑکیاں لینے میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان پہ کوئی جبر ہے یہ تو بد داغ لوگوں کی بات ہوتی ہے کہ ہر بات میں وہ کیڑے نکالتے ہیں ہر بات کے اندر وہ ایک بات سے بات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ دیکھو جی یہ مذہب اسلام کیسا مذہب ہے کہ ہماری لڑکیاں لے تو سکتا ہے لیکن ہمیں لڑکیاں نہیں دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں جی اس مذہب کے اندر کیسی نوز بلّہ ایک ذاتی خواہشات کی پیروی ہو رہی ہے حالانکہ یہ بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ اہل کتاب کو تو اسلام نے دی کہ تارو الاب نہ اتفاق کریں کلمہ توحید پہ اور اللہ تبارک و نے ان کو شرف دیا کہ چونکہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں ان کا زبیہ بھی حلال اللہ نے ان کی بیٹیوں کو اس لیے حلال کیا کہ عورت جو ہے وہ خامد کے تسلط میں ہوتی اگر آدمی ہم اپنی لڑکی کسی یہودی یا نسرانی کو دے دیں گے وہ اس کے تسلط میں ہوگی وہاں دین بدل جانے کا خوف اسی لیے آپ تو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو معلومات بھی ہیں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اخبارات بھی آپ دیکھتے ہیں حالات حاضرہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جنہوں نے نوز سمن اوز باللہ جب ہندوؤں سے عشق کر کے شادی کرتی تو مذہب ختم ہو گیا پھر وہ عائشہ نہیں رہی وہ آشا بن گئی یا اوشا بن گئی کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں اور بڑی نامور لڑکیاں آپ کے انڈیا میں بڑی نامور یعنی شوبز کی لڑکیاں بھی جو مسلمان تھیں لیکن شادیاں ہندوؤں سے ہو گئی اچھا بعد ہندو لڑکیاں ہیں جن کی شادی مسلمانوں سے ہو گئی تو اسی میں رہ گئی وہ سی سی بات ہے تو اس لیے اللہ زبارک و تعالیٰ نے وہاں اصویت نہیں ہے وہاں تعصب نہیں ہے مقصد یہ تھا کہ دین اسلام دین حق ہے باقی ادیان جو ہیں اب ادیاان باطلا ہیں تو اگر ہم اپنی لڑکی کو کسی ادیاان باطلا کے آدمی کو دے دیں گے تو لازمی بات ہے کہ وہ اس کے تأثر میں آنے کے بعد اپنے دین کو چھوڑ بیٹھے گی اپنے اس دین اسلام کو بھول جائے گی وہاں اس کو معاشرہ ہی نہیں ملے گا اس کو گھرانہ ہی نہیں ملے گا اسلام کا تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور پاک نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میں جہاں شادی کروں وہ بیوی بی میری دنیا میں صرف بیوی بی نہ ہو بلکہ جنت میں بھی میری بیوی بی ہو اور میں اداوی جو بنا تھی میں اگر اپنی لڑکیاں دوں تو وہ بھی ان لوگوں کے گھر میں جائیں جو جنتی اللہ کی شان دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی ابن ہم کے گھر میں تھی وہ کافر سے جب نکاح ہوا لیکن اللہ نے ان کو بھی اسلام نصیب کر دیا اچھا اتبا کے گھر میں حضور اتبا عطبہ کے گھر میں حضور کی بیٹیاں تھیں وہ بھی کافر تھے لیکن انہوں نے طلاق دے دی رخصتی سے پہلے پھر وہ دونوں جو ہیں اللہ کی شان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں بنی اور سیدہ فاطمہ حضرت علی کے گھر میں تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعواد جو ہیں اب وہ کون بنے گے سیدنا علی وہ بھی جنتی سیدنا عثمان وہ بھی جنتی اسی طرح بن آز وہ بھی جنتی کیونکہ وہ بھی اسلام لے لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی تعریف فرمائی آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ میرے دعواد نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا جب جنگے بدر میں آئے تو حضور نے ان سے فرمایا تھا کہ دیکھو تم کچھ نہ کرو تو کم از کم میری بیٹی کو تو بھیج دو مدینہ مرک مت اور نے کہا یا رسول اللہ میں بھیج دوں گا تو باوجود اس کے مکے کے سارے کافروں نے زور لگا دیا کہ تم مت بھیجو لیکن اس نے وعدہ پورا اسی طرح اپنے ابن آس کو سارے اہنے مکہ نے جب آپ کا رشتہ ہوا تمام اہنے مکہ نے جا کے زور لگایا کہ تلک بنت رسول اللہ حضور کی بیٹی کو تلاق دے دو اور کسی سردار کی بیٹی کے ہاتھ رکھو ہم وہ بیٹی آپ کو دینے کے لئے تیار ہیں اس نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کوئی شریف انسان کوئی باضمیر انسان کوئی خوددار انسان کبھی کسی سے لڑکی کی بات کر کے نکاح کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دے یہ کوئی شرفت جو ہے وہ میری قوالہ نہیں کرتی تو اس نے اپنی بات پہ قائم رہا اس رشتے کو قائم رکھا حضور کے ساتھ وعدے کو پورا کیا اللہ نے اس کو بھی اسلام نصیب کر دیا وہی نکاح قائم رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا جو تھی وہ بھی پوری ہوئی اب اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت دو عالم کی بیبیوں کو کتنی بڑا مقام دیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان اولا بالمؤمنین من ننف سم و ازوا جو کہ اللہ کا نبی کا مقام جو ہے وہ انسانوں کے لیے ان کو اپنی جان سے اپنے نفس سے بھی زیادہ اونچا ہو زیادہ پیارا ہو اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ لاؤ من وہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ساری دنیا سے زیادہ پیارا حضرت محمد مصطفیٰ یعنی میں تمہیں تمہارے والدین سے تمہاری اولاد سے تمہاری جان سے تمہارے مال سے سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کی صاحب صلی اللہ علیہ علی وص وسلم یہی <inaudible> وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ ہم کتنے گئے گزرے مسلمان ہیں اب تو ہم یا گویا کہ اللہ ہدایت دے ہم سب کو یعنی ہم نام کے مسلمان رہے گئے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب کسی نے حضور کی شان میں گستاخی کی تو بچہ ہے بوڑھا ہے جوان ہے عورت ہے مرد ہے کسی جماعت کا ہے کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے سب سرپ احتجاج بن کے کھڑے ہیں اپنی جان دینے کے لیے تیار کر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی ہو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دیں تو وہ اولاد اس کو کتنی بڑی کمزوری ہوتی ہے کتنی پیاری ہوتی ہے لیکن اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بڑی بات ہے نا آپ کی حدیث کی کتاب کو کیسے پھینک دیں تو فوراً باپ تھپڑنا تھا کہ وہ حضور کی محبت جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے کہ اب تم نے حضور کی حدیث کو پھینکا ہے تم نے حدیث رسول کو پھینکا ہے تم نے ایسی بات کی ہے فوراً باپ کو یہ بات بھی بھول جاتی ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے بڑھاپے میں ملا ہے مجھے بڑا عزیز لگتا جب حضور کی بات آ تو بیٹا بھی قربان اولاد بھی قربان بچے بھی قربان اب اللہ نے یہ مقام دیا حضور کو اور آگے کتنا بڑا مقبرہ اتنی بات ہی کافی تھی نا wrestler, اولا من انفسهم، آگے اللہ پاک نے پھر بیان کر دیا کہ صرف یہ نہیں کہ نبی پاک تم سے سب سے زیادہ پیارے اور تمہارے لیے روحانی باپ کا درجہ رکھتے ہیں صرف یہ بات نہیں ازواج ہوں ان کی بیویاں جو ہیں وہ بھی تمہاری مائیں ہیں ان کی بیویاں جو ہیں یعنی حضور کی ازواج جو ہیں پوری ام اور مومنین کی مائیں ازواج ہوں امہاد اب چونکہ پہلے لفظ یاد رکھیں رکھے ان موبین مومنین کا آگے لفظ آیا ازواج ہوں ان کی بیویاں مائیں ہیں مردوں کی تو کن مردوں کی مومنین کی جو کافر ہیں ان کے لیے کیا مائیں وہ تو ایمان ہی نہیں رکھتے حضور صلی سلم سے اچھا اسی میں ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں علماء کے دو قوم ہیں بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ حضور کی بیویاں جیسے مردوں کی مائیں ہیں مومنا عورتوں کی بھی بیمائیں ہیں یعنی جیسے ہماری مائیں ہیں اسی طرح عورتوں کی بھی ہیں لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہ حضور کی بیویاں جو ہیں وہ مردوں کی مائیں تو ہیں لیکن عورتوں کی نہیں اس لیے کہ قرآن پاک کا جو سگا ہے قرآن پاک کے جو الفاظ اور ایک روایت بھی آتی ہے عبد المسروک نے روایت کی ہے بی بی عائشہ سے کہ بی بی عائشہ کی خدمت میں ایک عورت آئی تو اس نے کہا کہ یا بہادر میں لسطوں آپ نے بتایا میں تمہاری ماں تو نہیں ہوں میں تو تمہارے مردوں کی ماں ہوں تم تم کیسے مجھے ماں کہہ رہی تو میں تمہاری ماں نہیں ہوں بلکہ تمہارے مردوں کی ماں ہوں اس لیے واضح واہ فرماتے ہیں کہ ان نبی و اولا من ان فسم و کہ آپ کی بیویاں جو ہیں مردوں کی مائیں ہیں اچھا اس میں ایک اشارہ سمجھیں کیونکہ مردوں کی تو مائیں ہوں لیکن عورتوں کی مائیں نہ ہوں کیوں اگر ہم یعنی حضور کی بیویاں بی ایک تو اللہ نے ان کو کیا فرمایا ہے کہ وہ مومنین کی مائیں آپ نے یہ نہیں فرمایا ام کہ وہ امت کی مائیں ہیں نے یہ نہیں فرمایا یعنی حضور کی امت کی مائیں نہیں ہیں کیونکہ امت میں تو کافر بھی شامل ہے اور کوئی نبی تو ہے نہیں سب حضور کی امت ہے یہ الگ بات ہے کہ ایک امت دعوت ہے اور ایک امت ایجابت ہے ایک امت ماننے والی ہے ایک نہ ماننے والی ہے ورنہ امت تو سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اور پیغمبر ہی نہیں اور نبی ہی نہیں ہے تو اور تو کسی کی امت اب ہو ہی نہیں سکتی قیامت تک اب جتنی امت ہے وہ ساری حضور کی امت ہے لیکن فرق یہ ہوگا کہ ایک فرما بردار ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا جنہوں نے حضور کی نبوت و رسالت کا اقرار کر لیا اور کچھ امت نافرمان ہے جنہوں نے آپ کی نبوت و رسالت کو نہ مانا تو اللہ نے فرمایا امہات الموبنین ہیں امہات بحات ام نہیں فرمایا یاد ایک تو ساری امت کی مائیں نہیں ایک مردوں کی مائیں ہیں یعنی عورتوں کی مائیں نہیں تو اس میں حکمت کیا تھی اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ حضور کی بیویاں امت کے مومنوں کی مائیں ہیں اعتبار تعظیم کے بعت تشریف کے بعت بار تکریم کے کہ ہم ان کو شرف ان کی عزت ان کی تقریم ان کی عظمت کیوں مائیں ہم ان کی تقریم کریں اچھا پھر ایک ماں تو وہ ہے جس نے ہمیں جنم دیا ہے اور ایک ماں وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کہا بات تو سمجھیں اللہ کا فرمان جو ہے وہ تو ہماری ماؤں سے ہمارے باپ سے کسی کے کہنے سے کروڑ درجے بلند ہیں یہی وجہ تھی نا کہ حضور کی بی بی, بی زینب صلی اللہ تعالی عنہا کہ جب اس نے بات کی ایک دفعہ خود حضور سے بات کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شان ازواج ہے نا حضور سے بات کی کہنے لگی یا رسول اللہ جد بھی جد کا واحدن کہنے لگیار رسول اللہ میرا خاندان میں اتبار میرا دادا اور آپ کا دادا آگے جا کے مل جاتے ہیں ایک ہیں یعنی میں آپ کے نصب سے ہوں آپ کے خاندان سے ہوں اور کوئی بی بی جو ہے وہ آپ کے کسی دادے سے نہیں ملتی لیکن یہ میری شان ہے کہ جتی و جدوں کا واحد اور دوسرا ہی میری شان ہے کہ جتنی آپ کی بیبیاں ہیں ان کو بھائیوں نے باپ نے اور اولیا المور نے آپ کے ساتھ نکاح کیا ہے ایک میری شان ہے کہ ان اللہ جنیم الخوق اللہ سے اللہ نے عرش سے میرے نکاح کا فیصلہ کیا تو یہ بھی میری شان ہے کہ میرا نکاح جو ہے وہ اللہ نے کیا تو اسی لیے جس بات میں اللہ فرما دیں تو اسی لیے جب عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گئے جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے ہبر من احبار یہود اور بعض علامات انہیں حافظ التورات کا لقب بھی دیتے ہیں اللہ اعلم تو بہرحال جب وہ مسلمان ہو گئے تو سیدنا عمر امیر المبینین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام اب تو تم مسلمان ہو ہمارے بھائی ہو صحابی ہو الحمدللہ لیکن اسلام لانے سے پہلے تم یہ بتاؤ کہ بحیثیت ایک تورات کے عالم کے بحیثیت ایک یہودی عالم کے تم یہ جانتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ سچے ہیں اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں اور خاتم المبیا ہیں تو یہ بات تم جانتے تھے اس نے کہا حضرت عمر سے کڑی پیاری بات کی کہا نشب فی اب نائے نا کہا عمر کیا پوچھتے ہو ہمیں اپنے اولاد میں اپنے بیٹے میں تو شک ہو سکتا ہے محمد مصطفیٰ میں تو شک کو نہیں تھا حضور کی شان میں تو کوئی شک نہیں تھا ہم بیٹے میں شک ہو سکتا ہے کیا بانا بھائی بانا یہ ہے کہ ایک عورت ہے نا بیوی وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ خیانت نہیں کی گناہ نہیں کیا یہ واقعی آپ کا بیٹا ہے ورنہ آپ کے اس صبر کو اس درخت کو کسی اور نے پانی نہیں لگایا یہ محفوظ ہے بالکل امانت و عفت کے ساتھ آپ کا بیٹا ہے خالص اس میں میں نے کوئی خی... تو ایک عورت کی گواہی ہے تو عورت کی گواہی تو جھوٹھی بھی ہو سکتی ہے دھوکہ بھی دے سکتی ہے عورت دشمنی بھی کر سکتی ہے عورت غلطی بھی کر سکتی ہے اپنی غلطی پہ پر پردہ بھی ڈال سکتی اس نے کہا اولاد کے بارے میں تو ہمارے پاس صرف بیوی کی گواہی ہے اور محمد مصطفیٰ کے بارے میں تو اللہ گواہ ہے کہ اللہ نے گواہی دی ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ ہے تو حضور میں کیسے شک ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ عرب اسی لیے قرآن کہتا ہے نا یار کما یار پونا وہ تو آپ کو پہچانتے تھے جانتے تھے کہ آپ سچے رسول ہیں لیکن ان کے دل میں حسد آ گیا بگ دیا جس سے وہ انکار کر رہے تو اب جناب سمجھیں کہ آپ کی بیویاں بہات المنین ہیں کیا مانا بطور شرط کیا مانا اب باقی احکام مرتب نہیں ہوں گی کہ حضور کی بیویاں چونکہ ہماری ماں ہیں لہذا ماں سے پردہ نہیں ہوتا حضور کی بیویاں ہماری ماں ہیں لہذا ہم بیٹے بن گئے تو محرم ہیں وہ ہمارے ساتھ سفر پہ بھی جا سکتی ہیں حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہیں لہذا ماں کی جائیداد کے ہم وارث بن سکتے ہیں یا مائیں اپنی اولاد کی جائیداد کی وارث بن سکتی ہیں نا باقی احکام جاری نہیں ہوں گے کیونکہ وہ مائیں ہیں ب اعتبار تعظیم کے وہ مائیں ہیں بعتبار شرف کے مائیں ہیں بعتبار تکریم کے لیکن باقی احکام جاری نہیں ہوں گے کہ کوئی کہے کہ میری ماں ہے لہذا پلتا کس بات کا اگر ایسی بات ہوتی تو حضور صحابہ کو بنانا نہ کرتے حضور حضرت انس سے مالک کو بنانا نہ کرتے کہ اب آیت حجاب آ گئی ہے اب کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو تمام صحابہ آ کے حضور کی بیویوں سے جب مسئلہ پوچھتے درمیان میں پردہ ہوتا اور پردے کے ادھر بیٹھ کے سوال کرتے اور بیویاں اندر سے جواب دیتی تو مسئلہ ہمیں سمجھ آ گیا اچھا یہ حکمت تھی کہ اگر وہ مرد کی بھی ماں ہوتی عورت کی بھی ماں ہوتی تو بالکل پھر شاید ان کا حکم وہی ہو جاتا جو نسبی ماں کا حکم تھا لیکن اللہ نے فرمایا یہ تو کے لیے ہے عزت کے لیے ہے شان کے لیے ہے کہ جیسے میرا نبی تمہارے لیے روحانی باپ ہے اسی طرح ان کی بیویاں جو ہیں وہ بھی تمہارے لیے ماؤں کا حکم رکھتی ہیں تو یہ شان جو اللہ نے دیا ہے یہ بھی ازواج محمد مطفیٰ صلی اللہ علیہ ولا و سم تسیم کسی کسی کو ملا ہے اور یہ بڑی معمولی سی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے قیامت تک کروڑوں ہوں گے وہ سب کی مائیں ہیں اور سب کے لیے واجب الاحترام ہیں واجب التکریم ہیں واجب التعظیم ہیں اور بلکہ تقریب و تاج اچھا اب دوسری بات دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ خبردار میرے نبی کو تکلیف نہ دینا ایزا نہ پہنچانا رسول دنیا اللہ خرا اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ اللہ کے رسول کو ایزا پہنچاتے ہیں ایزا کیا معنی ہے یعنی اللہ کی نافرمانی کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو یہ ایزا ہے کہ حضور کی امت ہونے کے بعد حضور کا کہنا نہ مانو یہ ہے لیکن آپ کا بیٹا ہو آپ اس کو کوئی کام کہیں اور وہ نہ مانے آپ کو کتنی تکلیف ہوگی آپ کو کتنے رنج ہوگا کہ یار میرا بیٹا ہوگا میری اولاد ہو کر اور میں بعد بھی اس کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں یہ پھر بھی نہیں مانتا تو آدمی اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ کتنے بڑے بڑے کڑیل جوان تھے لیکن اولاد کی نافرمانی سے کمر ٹوٹ گئی گردنیں جھپ گئیں شرم شرمسار ہو کے گھر میں بیٹھ گئے کہ اولاد نے رسوا کر دیا اب تو ہم باہر نکلنے کے قابل اولاد اگر نالائک ہو تو عذاب ہے نا جی. اولاد اگر شرم ہو تو اپنے والدین کے نام کو بڑھانے والی ہو جاتی کہ فلاں کا بیٹا ہے جی یہ فلاں کا بیٹا ہے جی یہ فلاں کا بیٹا ہے جی اور والدین فخر کر کے کہتے ہیں جی میرا بیٹا ماشاءاللہ اس نے تو جناب پی ایچ ڈی کیا ہے میرا بیٹا ماشاءاللہ جی پروفیسر ہے میرا بیٹا ماشاءاللہ جی ڈاکٹر ہے میرا بیٹا جی فلاں افسر ہے اور اگر خدا نا بیٹا نلائک ہو تو باپ بتاتے ہوئے شرم آتا ہے کہ میں کیا کہوں کہ میرا بیٹا کیا ہے اور وہ کیا کرتا ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں ایزا دینا اب حضور کی شان میں گستاخی کی خاک شاپ ایزا ان لدین اللہ و رسول اللہ کے نبی کو ایزا پہنچانا اللہ نے لعنہم اللہ حمل دنیا والآخرہ ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لانت ہے آغرت میں بھی اللہ کی لانت ہے اور ان کے لیے ہم نے بڑا عذاب دردناک تیار کر رکھا ہے وہ جب آئیں گے جب قیامت میں آئیں گے دار آخرت میں آئیں گے تو پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے کہ تم نے کیسے میرے بدنی پاک کو ایزا پہنچا ہے اسی لیے حضور نے ایک حدیث میں بھی فرمایا فرمایا کہ تیرے صحابہ کو کبھی برا نہ کہاں کرو میرے صحابہ کو تکلیف نہ پہنچاؤ بن آزا فقد بقد آزانی جس نے ان کو ایزا پہنچائی اس نے محمد مصطفیٰ کو ایزا پہنچائی جو میرے صحابہ ہیں وہ لیکن آپ کے دوست کو کوئی گالی دے تو آپ فرک اٹھتے ہیں اب کہتے ہیں یار کمال ہے میں کو بےکارت ہوں اپنے دوست کے بارے میں ہی ہوتی رہے میں سنتا رہتا رہوں کیسے ہو تو جو حضور کے دوست ہیں تو حضور کو کتنی تکلیف ہوگی جب ان کی شان میں ہم کوئی بے ادبی کریں ایسے فرمایا کہ من آزا ہو فقط آزانی اس نے گویا مجھے تکلیف پہنچائی اور با من آزانی اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی وہ فقد آز اللہ اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں اسی بھی اللہ نے یہاں بھی وہ قدم دیا کہ ان اللی نظول نل رسول ورنہ آپ بندے کی کیا طاقت ہے کہ اللہ کو وزا پہنچائے تو یہ رسول کی عزمت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میرے رسول کو جو تم تکلیف پہنچاؤ گے یہ دراصل اللہ کو تکلیف پہنچائے چونکہ وہ تو میرا رسول ہے اس کو تو میں نے بھیجا ہے اس کے سر پہ تاج رسالت و نبوت کو میں نے رکھا تو یہ اسی طرح ایزا کا معنی ہوتا ہے نافرمانی فرمانی کا معنی ہوتا ہے حضور کے اقبال کو چھوڑ دینا ایزا کا معنی ہوتا ہے حضور کے احبال کو چھوڑ دینا ایزا کا معنی ہوتا ہے حضور کی سیرت و سورت سے نفرت کرنا نعوذ باللہ یہ سب ایزا میں آتا ہے اللہ باق فرمائے لیکن اب جو بات میں نے عرض کرنی دی تھی اس کو دیکھے اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کو کی بیویوں سے نکاح نہ کرنا یعنی اصل بات سمجھنے کی کوشش پہلے تو فرمایا کہ خبردار میرے نبی کو ایزا نہ دینا میرے نبی کو ایزا نہ پہنچانا اس آیت کے فوراً بعد اسی آیت میں آگے فرما دیا کہ میرے نبی کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح نہ کرنا خبردار نکاح نہ کرنا تو اس لیے مفسرین نے استعمال کیا ہے مفسرین نے یہاں سے مسئلہ سمجھا ہے انہوں نے کہا مانا یہ ہے کہ حضور کو ایزا پہنچانے کی جتنی قسمیں ہو سکتی تھیں نا ان میں سب سے شدید یہ ہے کہ کوئی حضور کی بیوی کی توحید کرے حضور کی ازواج متحرات کی توہین کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ اللہ نے عیزائے رسول کے فورن بعد اس بات کو سامنے رکھا ہے کہ خبردار میرے نبی کی وفات کے بعد میرے نبی کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے ہو کیونکہ جو زوجہ محمد وہ مصطفیٰ ہے جو بستر نبی پہ لیٹی ہے وہ تمہارے گھر میں آ جائے وہ تمہاری بیوی کہلائے وہ تمہارے تابع ہو جائے اتنا ایزا پہنچاتے ہو رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ. اور یہ معمولی بات نہیں لیکن اب بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو اس کا وہ فوت ہو جائے تو اس کی بیوی کو حق کہ جہاں چاہے نکاح کر لیں جہاں چاہے شادی کر لے اچھا اسی طرح بہت بڑا مقام ہے صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے فلفائے راشدین کا لیکن اگر وہ مر جائے فوت ہو جائے تو ان کی بیویوں سے دوسرا شادی کر سکتا ہے یہ شان صرف پیغمبر کی ہے یہ شان صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے کوئی شادی نہیں کر سکتا کوئی نکاح نہیں کر سکتا اور یہ نکاح کرنا جو ہے ایزائے رسول میں شامل ہے کہ گویا حضور کو تکلیف پہنچا رہا ہے حضور کو ایزا دے رہا ہے تو اللہ تبارک تعالی نے اتنا بڑا شان دیا ہے ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وصاب ہی وسلیم تو یہ دو اعزاز اللہ نے قرآن میں دیے ایک تو دیا کہ ازوا جوہ ہم اور دوسرا یہ دیا کہ میرے نبی کو ایزا نہ پہنچانا اور ایزا کی سب سے شدید قسم کیا ہے کہ میرے نبی کے بعد میرے نبی کی بیویوں سے کبھی شادی نہ کرنا کبھی نکاح نہ کرنا ورنہ یہ سب سے زیادہ عذاب ہے اور سب سے زیادہ عذاب ہے یہ دو اعزاز دیے اللہ نے ازواج محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وصول. اور اس کے بعد جناب اب دیکھیں گے تیسرا اعزاز بخشا پر میں کتنا بڑا احساس ہے اللہ فرماتے کہ میرے پاک نبی کی بی بیوی ہو تم کوئی عام عورتوں کی طرح تو نہیں ہو لفن کا آحد ان مین یعنی ساری کائنات کی جو عورتیں ہیں تو من جیسی نہیں ہو تمہارا شان بہت بلند ہے ان میں سب عورتیں آگے اور جب نفی ہو نا احد کے ساتھ تو بات مثلا آپ کہیں کہ ماں فل بی آحتن گھر میں کوئی نہیں یہ نفی کبال ہوگی کسی لیے اللہ کی صفت آئی ہے نا آہدن اللہ کی صفت آئی ہے نا احتن ورنہ اللہ کی صفت واحد بھی تو آئی الاح کم اللہ واحد لیکن یہاں فرمایا کم ہو غم لاہو احد تو احد کے ساتھ جو نفی ہوگی وہ بالکل نفی کمال کی ہوگی اس سے زیادہ نفی تو ہو ہی نہیں سکتی تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کی بیویاں یا نساء النبی لس دن مینسا آہ دن یعنی کہا واہ دن ونسا پر وا احا دن مین انسا تو انسا ان میں جو عموم تھا اس میں اور اس کے بعد پھر اگلے ہدایات ہی ہیں تو یہ بھی اللہ نے یعنی اللہ بروا رہے ہیں کہ تم جیسی کوئی عورت نہیں ہے تم اللہ کے نبی کی بیویاں ہو تمہاری شان ہی نرالی ہے تمہارا مقامی نرالا ہے تمہاری عظمت ہی نرالی ہے تمہارا مقام عظمت اتنا بڑا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک اطال نہیں دیکھیں کیا ارشاد فرماتے ہیں پر میں وز کما تلا بھی کنایا تہما اچھا دیکھیں خدا کی شان دیکھیں اب اسی سے ازبار کی شان کو سمجھ نہیں کسی جگہ فرماتے ہیں فرماتی ہے اے ایمان والو نبی کے گھر میں کبھی بغیر اذن کے داخل نہ ہوں وہاں گھروں کی نسبت نبی کی طرف کی بیوتن نبی اور یہاں اللہ پربات وزقرن فی بوتی کنہ کے تمہارے بیویاں تمہارے گھروں میں جو پڑا جاتا ہے یعنی وہاں بیت کی نسبت نبی کی طرف یہاں بیوت کی نسبت جو ہے ازواج محمد مصطفیٰ کی طرف कुना बादल वाले फरमाया कि उसकी वजह ये थी کہ پہلے گھر اللہ کے نبی کے تھے پھر اللہ نے ہر بی, بی کو وہ گھر اپنی زندگی میں مل کر کر دیا اس لیے اب وہ بی بیوں کے گھر ہو گئے اور بازا نہ یہ بھی شان بیان کرنے کی بات ہے کہ تم دونوں کا گھر ہے وہ گھر نبی کا ہے وہ گھر بی بیوں کا ہے کبھی نبی کی طرف نسبت کبھی بی بیوں کی طرف نسبت یعنی ان کو نبی کے برابر لا رہے ہیں اس لیے یہ شان جو ہے یہ بھی ازواج متحرات کو ملا ہے اس لیے میں نے ارض کیا تھا کہ لفظ ازواج زوج کا لفظ جو ہے یہ بھی ازواج نبی کے لیے آیا ہے اور کسی کے لیے نہیں آیا یعنی تمام پیغمبروں کی بیویوں کا ذکر ہے ممرات الوت عمرات لو امراث پھر لیکن یہ شان اگر ملا ہے کہ جو تقابل ہے تماثل ہے تشاکل ہے تحابب ہے توادد ہے وہ محمد مصطفیٰ کی بیویوں میں ہے اور کسی کو وہ وقاف نہیں ملا ہے تو یہ عظمت اور یہ شان بھی اگر ملا ہے تو وہ ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولی وی و سلم کثیرن کثیر اچھا اس کے بعد دیکھو جی علماء نے فرمایا جیسے حضور نے دعا کی کہ اللہ میں جس سے شادی کروں وہ میری جنت میں بیوی بی ہو علماء نے فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام بیویاں جن سے بھی حضور کا رشتہ ہوا یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے کیوں قرآن کہتے ہیں ان کا ازواجک ہم نے تیرے لیے تیری بیویوں کو حلال کیا مانا یہ ہے کہ سارا حکم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے لیے ان بیبیوں کو چن لیا اچھا اس کے بعد پھر آیت تخیر آئی اللہ نے خیار دیا بیبیوں کو کہ دنیا چنتی ہو یا آخرت اللہ نے فرمایا تھا آپ سب کا درس میں وہ آیت مبارک سن چکے ہیں یا ایوہ النبی قلی فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَا وَمَن تَعَصَّى كُنْ نَصْرًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ دِينُ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنْ أَجْرًا اللہ نے فرمایا میرے بدنی آپ اپنی بیویوں کو خیار دے دیں آپ ان کو مخیر کر دیں وہ چاہیں تو دنیا کی زندگی دنیا کی زینت اختیار کریں یا چاہے تو آخرت اللہ اللہ کے رسول کو چن لیں سب بیویوں نے کس کو چنا اللہ کو اللہ کے اچھا آیت تقریر کے بعد پھر اللہ نے کیا حکم دے دیا تھا اللہ نے فرمایا اللہ یا ہل الگ میرا بدنی اب ان بیویوں بی نے آپ کو چن لیا ہے انہوں نے اللہ رسول کو چن لیا ہے انہوں نے آغرت کی زندگانی کو چن لیا ہے انہوں نے دنیا دنیا کی زینت کو چھوڑ دیا ہے لہذا ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے بعد اب آپ کو اور کسی بیوی بی کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں بس ختم ہو گئی بات اب ان کو ہم نے آپ کے لیے اور آپ کو ان کے لیے چن لیا ہے اور یعنی یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ نے ورنہ دیکھے امت کو حق ہے جب چاہے شادی کر لیکن اللہ نے اپنے نبی کے لیے پابندی لگا دی کہ بس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے ان کا امتحان کر لیا ان کی تخیر ہو گئی ان کو خیال دے دیا گیا لیکن تمام بیوی بی انہیں آپ کو چن لیا ہے اللہ کو چن لیا ہے دار آخرت کو چن لیا اب ہم ان کی شان بڑھاتے ہیں ہم ان کا اعزاز بڑھاتے ہیں کہ لا یہ ہلک اباد اب ان کے بعد آپ کے لیے کوئی بیوی بی حلال نہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اور نکاح بھی نہیں کر سکتے اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کسی کو چھوڑ کے پھر اور بیوی کر لیں یہ بھی منع ہے بس اب ان کو ہم نے گویا آپ کے لیے چن لیا ہے اور آپ کو ہم نے ان کے لیے چن لیا ہے اسی لیے علماء نے اس آئر سے بھی استدرال کیا ہند المسلمین والمسلمات والمؤمنین نول مو والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات نواد والخاشعات بلبت سدی تین بلبت سدیہ وسو اماد ولحا فری نو جہم ولحا فراد وزا قرین اللہ کثیر اب دیکھیں علماء نے کیسے استمبات کیا بڑا عجیب استمبات ان نے فرمایا کہ صاحب کا آیات میں اسی صورت۔ اسی صورت الزاب میں آپ نے پڑھا تھا وہ ان کن تن دن اللہ اگر تم اللہ کو چاہتی ہو وہ اللہ کے رسول کو چاہتی ہو ہوا خرا اور آخرت کی زندگی کو چاہتی ہو وہ انہ اجر عظیم اللہ نے آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا ثباب تیار کر رکھا ہے وہاں عجر عظیم صاحب اور یہاں اسی زمن میں اللہ نے فرمایا کہ مسلمان مرد مسلمان عورتیں اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد مومن مرد مومن عورتیں عبادت گزار مرد عبادت گزار عورتیں سچے مرد سچی عورتیں صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورتیں اللہ کے راستے میں والے مرد اللہ کے راستے میں لٹانے والی عورتیں اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے مرد اپنے آپ کو روکنے والے مرد روکنے والی عورتیں اللہ حافظ دین گروج <S2aremrome> اپنی شرم کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں و اللہ کا و ذاکرات اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں اجرن عظیمہ ان کے لیے بخش اور عجر پہلے کیا کہا تھا اجرن عظیمہ وہاں بھی حضور کی بیویوں کو کہا گیا کہ ان اللہ من کنہ اجر ندیمہ یہاں ساری صفتیں بیان کرنے کے بعد تو معلوم ہوا کہ یہ ساری صفتیں جو اللہ نے یہاں لکھی ہیں کہ وہ مومنہ بھی ہیں کالتا بھی ہیں سائمہ بھی ہیں حافظہ بھی ہیں وہ تو بھی ہیں یہ ساری صفتیں ازواج محمد مصطفیٰ میں موجود تھیں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآصحابہ اسی لئے علماء نے فرمایا کہ جس آیت میں پھر استدرات اصارت دہو ان تلک کن ان یبدلہو ازواجا من کن مسلمات مومنات طائبات آبدات سائحات سیبات وعبکارا اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اسی طرح کرو تو اللہ چاہے اللہ کے آگے کیا مشکل ہے کہ اللہ پاک حکم دے دیں اور نبی پاک تم سب کو طلاق دے دیں تو ہم آپ کے لیے ایوب دلہو خیرن من کنہ ہم آپ سے بہتر بیویاں اپنے نبی کے لیے لے آئے اور وہ بہتر بیویوں کی صفت کیا ہے خیرن من کن مسلمات مسلمان ہوں گی مومنات ایمان والیاں ہوں گی مسلم مومن کا منع ہوتا ہے اسلام کا ظاہری آباد ایمان کا منع ہوتا ہے باطری طور پر بھی آباد مسلمات کالتا دن آبدا دن سا دن سایہ دن سیبات و ابکارا تو سیب منا شادی شدہ ابکارا منا کاری تو لفظ سیب پہلے ہے کاری بعد میں ہے اس لیے علماء نے دلیل پکڑی کہ اگر اللہ کو اپنے نبی کے لیے ان بیویوں سے بہتر عورتیں ملتی تو اللہ بدل دیتے معلوم ہوا کہ ان سے اور کوئی بہتر عورت ہی نہیں تھی اس لیے اللہ نے انہیں کو حضور کی بیویوں میں برقرار رکھا اور ترتیب دیکھو سہی بات ان و یعنی شادی شدہ اور کنواری تو حضور کی پہلی بیوی شادی ہے اور یہ حضرت خدیجہ پہلے ان کے دو نکاح ہو چکے ہیں اب کار تو بعد میں آئی بیوی بی عائشہ بکر تو بعد میں آئی ہے تو قرآن کی یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ چونکہ یہ ساری سفتیں حضور کی بیویوں بی میں موجود تھیں اور اللہ نے حضور کے لیے ان کو چن لیا تھا ان سے بہتر عورتیں روح زمین پہ کوئی موجود نہیں تھیں اگر موجود ہوتی تو حضور کے لیے کیا مشکل تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہ آگے کیا مشکل تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کرا دیتے تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ شان بھی ازواج کو ملا کہ لفظ سوج کا لقب بھی ازواج کو ملا نسان نبی کا لقب بھی ازواج کو ملا اور یہ مسلمات نمومنات کی تمام صفیں بھی ازواج نبی کو ملی اور عدل المحسنات من اجرن نظیمہ کا خطاب بھی ازواج رسول کو ملا اور یہ انساسا یہ خطاب بھی ازواج رسول اللہ کو ملا صلی اللہ علیہ ولا عصاب وسلم کتنی بڑی شان ہے کہ جن کے لیے جبریل آئے اور حضور فرمائے کہ آئشہ جبریل تجھ پہ سلام کہہ رہے ہیں یہ بات ازواج رسول کو مل سکتی ہے اور کس کو مل سکتی اور کس کے اسی لیے قرآن نے یہ اعزاز بھی حضور کی پی کو دیا کہ بز قرنمای اطلاع کنہ کہ محمد مصطفیٰ کی دیدیاں تم غور کرو تمہارے گھروں میں قرآن اترتا ہے تمہارے گھروں میں وحی آتی ہے تمہارے گھروں میں جبریل آتا ہے تمہارے گھروں میں اللہ کے قرآن اور حکمت و الدارائی کی باتیں آتی ہیں تمہارا شان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے اس لیے یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ بات کتنی شان کی جی ہوتی ہے کہ حضور اپنی بی بی کے گھر میں ہوں اور جبری واہی لے کے آ جائیں تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ شان جو ہے وہ بھی صرف تمہیں ملی ہے اور کسی کو نہیں ملی کہ وزقرا کما اچھا اب جناب اللہ نے انشاد فرمایا ان آیات مبارکہ میں کہ انما یرید اللہ لیزہب انکم الرجسہ اہل البیت ویتغرکم تطہیع اس سے پہلے یاد ہے کہ پہلے تو کچھ اللہ نے حکم دیئے ہیں ایک حکم کیا تھا کہ فلاں تخزانہ بل قولی کسی سے نرم لوچدار لہجے میں بات نہ کریں لیکن ایک بات یاد رکھیں بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ احکام صرف حضور کی بیویوں کے لیے ہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ احکام حضور کی بیبیوں کے لیے ہیں چونکہ جیسے حضور کی ذات نمونہ ہے امت کے لیے حضور کی بیویاں بی بھی نمونہ ہے قیامت تک امت کی عورتوں کے لیے یعنی جیسے حضور کا ہر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول ہر فیل جو ہے وہ امت کے لیے نمونہ ہے لقت خان القمفی رسول اللہ اس اصل. اسی طرح اللہ نے حضور کے گھر میں جو بیویاں رکھی ہیں وہ بھی تو امت کے لیے ایک نمونہ ہے تو ان کو جو حکم دیے جا رہے ہیں یہ حکم صرف حضور کی بیویوں کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ ان کو مخاطب کیا گیا ان کو اصل بنایا گیا اور اس مقصود جو ہے وہ ہدایت ہے حضور کی پوری امت کی یہ ایک بہت بڑا دھوکھا ہے لوگوں میں اوچی جی پردے کا حکم حضور کی بیویوں کے لیے تھا یہ تو سارے آکام حضور یا نبی و کل ازواج کا تو نبی کی بیویوں کے لیے حکم ہے او بھائی حضور کی بیویوں کی جو شان ہے میاں ہماری عورتیں بھلا اس مقام کو پہنچ سکتی ہیں کہ ہم بھی پردہ کریں تو یہ ایک بہت بڑی کی حالت ہے اس کے بارے میں تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم کوئی ابوبکر عمر ہیں کہ نواز پڑھیں یہ تو ان کی شان تھی ہم حضرت کو عثمان و علی ہیں کہ داری رکھیں یہ تو ان کے لیے تھی ہم کوئی اشرا مبشرہ ہیں کہ حلال کھائیں سب تو ساری شریعت ہی ختم ہو گئی یہ ایک بہت بڑا دھوکھا ہے جو ہماری بیٹیوں کے دماغوں میں بھی ہے اور آج کل کے نوجوانوں کے ذہن میں بھی ہے یہ آزام تھا جی ادور کی بیویوں کے لیے تھے ان کی شان بڑی بلند تھی تو اللہ نے ان کو حکم دیا وہ کسی سے بات نہ کریں وہ پردے میں رہیں وہ یہ کریں احساس رکھیں یہ بات نہیں ہے بات کو سمجھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ موجود ہے قرآن میں اس کو تو نہ بھولیں نا نبیزواجی کب بنا سب نسا نبی اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور ایمان والوں کی عورتوں کو نسا ایمان والی عورتوں کو پردے کا حکم میں صرف بیویاں ہیں یا حضور کی بیویاں بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں اور مومنات بھی ہیں مومن عورتیں بھی ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی عورت اپنے آپ کو مومنین سے نکال لے تو پھر وہ شامل نہیں ہے اس کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر اگر وہ نسال مومنین میں رہنا چاہتی ہے تو پھر تو قرآن کا حکم ہے من نصرین کہ وہ اپنے گھونگٹ جو ہے چہرے کے اوپر نکال لیں تاکہ پردہ رہے اچھا اسی طرح اب ایک یہ حکم آیا وہ قرنفی بیکنا اپنے گھروں میں قرار پکڑو یہ نہیں ہے کہ سارا دن کبھی کلب میں اور کبھی پب میں اور کبھی ریسٹورانٹ میں اور کبھی ہوٹلوں میں اور کبھی پارٹیوں میں اور کبھی لوگ بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں جی میری بیوی بی بڑی بی بی بی سوشل ہے بڑی ماشاءاللہ اللہ پڑھی لکھی ہے اور بڑی براڈ مائنڈ ماشاءاللہ جی بڑی بات ہے واقعی ہم لوگ تو خیال تنگ نظر ہے ویسے ہی ملا لوگ ہیں ملا تو ویسے ہی تنگ نظر ہوتے ہیں نا بابا وہ ابھی تک وہی پرانی باتیں کرتے ہیں کریں کیا قرآن بھی تو پرانا ہو گیا کعبہ بھی پرانا ہو گیا تو کوئی نئی بات لے آؤ تو ہم بھی نئے ہو جائیں ہم تو بھائی ملا ہیں کہتے ہیں دیکھو جی لوگ چاند پہ پہنچ گئے بول بھی ہمیں پیچھے لے جا رہے ہیں تو ہم کہاں لے جائیں نہ کعبۃ اللہ نیا ہے اس کو چار ہزار سال سے بھی زیادہ ہو گیا تو ہمارا تو کعبہ بھی پرانا ہو گیا قرآن شریف کو اترے ہوئے بھی چودہ ستائیس سال ہو گیا زیادہ قرآن بھی پرانا ہو گیا دین اسلام کو آئے ہوئے بھی مدتیں گزر گئی تو ہم نے تو اپنے اس چیز کو نہیں چھوڑنا ہے اس اصل کو نہیں چھوڑنا ہے تم چاند پہ پہنچو بشتری پہ پہنچو تارت پہ پہنچو لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی سلسلے سے جڑے ہیں جو لائے ہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے پہلا اللہ نے کیا حکم دیا عورت کو کہ وقر نفیوت گنا اگر نبی کی پاک بی بی یعنی جو پاک ہیں جو ازواج ہیں جو طیبات ہیں جو طاہرات ہیں جو سائے ہیں جو متصدقات ہیں جو زوج رسول ہیں اتنی پاک ہیں اور مدینہ پاک ہے زمانہ پاک ہے مکان پاک ہے وہ شار پاک ہے اس میں اللہ کہتا ہے عورت گھر سے باہر نہ نکلے یعنی آپ اندازہ کریں یہ حکم کہاں آیا مدینہ میں تو مدینہ منورہ کا کوئی مقابلہ ہمارا ہاؤ کو شیار کر سکتا ہے امام مالک تو فرماتے ہیں مدینہ مکے سے بھی افضل ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا تو یہ عقیدہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ مکے سے بھی افضل ہے تو ان سے پوچھا کہ حضرت مکے سے کیسے افضل ہو سکتا ہے نے فرمایا بھائی یہ ذوق کی بات ہے میری تحقیق یہ ہے کہ تمام دنیا کے شہر تلوار سے پھنسا ہوئے ہیں مکہ بھی تلوار سے پھنسا ہوا ہے لیکن مدینہ تو محمد کے پیار سے پھنسا ہوا ہے مدینہ محمد مدینہ منڈا تو حضور کے پیار سے فتح ہوا ہے نا یہاں تو حضور کو کوئی محنت نہیں کرنی بڑی حضور جب آئے لوگ سڑکوں پہ کھڑے تھے استقبال کے لیے وہ تو پہلے سے تیار کھڑے ہوئے تھے سنیت الوداع پہ آ کھڑے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اور تلال بدر علینا بن سنیت الوداع وہ جناب گیت پڑھ رہے ہیں بچیاں بچے بوڑھے مرد اور دس کئی کئی دن سے آ رہے ہیں روز کھڑے ہیں دیکھتے کہ دیکھ جب شام ہوتی ہے واپس چلے جاتے ہیں کہ حضور نہیں پہنچے نے کہا تو وہ فرمایا کہ بھائی میرے نزدیک تو مدینہ افضل ہے اور بعض علماء نے فرمایا کہ اگر دیکھا جائے نا جی کہ مکے کو تو حضور چھوڑ گئے لیکن مدینے کو میں فرمایا مکہ کو حضور آ چھوڑ گئے نا مکہ اس میں کوئی شک نہیں جمہور کے نزدیک مکہ افضل ہے ثواب مکے میں زیادہ ہے لیکن ایک بات ہے ثواب کی اور ایک ہے قرب مصطفیٰ کی یہ تو ذوق کی بات ہے سمجھنے والے ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ مکہ تو حضور کو چھوڑنا پڑا لیکن مدینے والوں سے حضور نے فرمایا فیکم کم آیا فیکم فی مدینے والوں میرا تم سے وعدہ ہے اب میں زندہ بھی تمہارے ساتھ اور مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ تو یہ شہر بھی مدینے کو ملا ہے اب دیکھو مدینے کا شہر بھی پاک حضور کا زمانہ بھی فرمایا خیر القرون کرنی سب سے بہتر زمانہ کون سا ہے جس میں محمد مصطفیٰ ہے خیر قرو نے کرنی سم البین یلون ہو سم نے یلونا اس کے بعد یعنی صحابہ کا زمانہ اس کے بعد یعنی تابہ کا زمانہ تو زمانہ بھی سب سے بہتر مقام بھی سب سے بہتر مدینہ بھی سب سے بہتر اچھا اور عورتیں بھی کوئی عام عورتیں نہیں نشان نبی ازواج انبی عورتیں بھی سب سے بہتر اور گھرانے بھی سب سے بہتر ان کو تو اللہ حکم دے کے گھر سے باہر نہ نکلو اور کن بھی بننا پہلا پردہ یہ ہے کہ گھر میں رہو اب آپ کہیں کہ نہیں جی یہ تو نبی کی بیویوں کے لیے تھا وہی نبی کی بیویاں تو پاک تھیں ان کو کیا ڈر تھا اگر پاک بیوی کو بھی اگر ازواج رسول کو بھی گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر کسی عام مسلمان عورت کو کیسے اجازت ہے اچھا ایک اور انہوں نے خنڈاس نے ان کے دماغوں میں ایک بات بٹھے وہ کہتے ہیں جی دیکھے نا یہ اگر ہم عورتیں باہر نہیں نکلیں گی ترقی کیسے کریں گے وہ کہتے ہیں دیکھو نا جی اب ایک مرد کیا کماتا ہے اس کو چھ ہزار تو خالی بیوی بی بھی بی اگر کمائے تو بارہ ہزار ہو جائے گی یہ تو مولوی پاگل ہے کہتے چھ ہزار پہ گزارا کرو اب چھ پہ دو گزارا کر تو تین تین ہزار ہو چاہے گا ان کو تو زیادہ آتی نہیں حساب آتا نہیں یہ تو پاگل لوگ ہیں ان کا تو دماغ ہی خراب ہے بھائی جب میں بھی کماؤں گا بیوی بھی کمائے گی اور اللہ دو تین لڑکیاں دے دے وہ بھی کمائیں گی سبحان اللہ سارا گھر بھر جائے گا تو کہتے ہیں یہ تو جناب اس لیے جب تک عورتیں کام نہیں کریں گی ترقی کیسے ہوگی اچھا ایمان سے کہیں کہ حضور کے دور میں جو ترقی ہوئی اس لیے ہوئی کہ عورتیں کام کرتی تھیں یوروپ جب جہالت کے گڑوں میں گرا ہوا تھا نا مسلمانوں کے پاس اس وقت بھی علم تھا یورپ کو تو سارا علم کہاں سے گیا ہے اسمانیہ سے سارا علم ان کو کہاں سے ملا ہے ہماری کتابوں سے ساری ترقی ان کو کہاں سے ملی ہے ہمارے اللہ کے قرآن سے آج بھی ماشاء اللہ چونکہ آپ ڈاکٹر ہیں آپ تو جانتے ہیں آج بھی ابن سینا کو بڑھا رہے ہیں آپ آپ کی ساری ڈاکٹری کی بنیاد کیا ہے ابن سینا پہ آ کے رک جائے گی تو اب یہ دیکھیں کہ بھائی اسی لاکھ مربع میل صحابہ نے فتح کر ڈالا اس لیے کہ عورتیں کام کرتی تھیں اس لیے ترقی کی اور یا اب جناب اب ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جب سے ہم عورتوں کو میدان میں لے آئے ہم نے کتنے ملک فتح کیے ٹھنڈے دل سے پڑے بھیے دو اور دو چار کی بات یعنی جب تک عورتیں گھروں میں تھیں عورتیں پردے میں تھیں عورتیں حجاب میں تھیں عورتیں اپنے گھر کی زندگی کی ذمہ دار تھیں مرد باہر کی زندگی کا ذمہ دار تھا اسلام پھیلتا گیا پھیلتا گیا کفر سکڑتا گیا مٹتا گیا مشرقین ختم یہودیت ختم نسرانیت ختم عیسائیت ختم اور اس مقام پہ جا پہنچا ماشاء اللہ کہ اب آپ دیکھیں کہ کہاں مدینہ مرورہ ہے اور کہاں سین ہے چین کہاں ہے آپ دیکھیں کہاں مدینہ منورہ ہے کہاں مابرہ نہ جی ازبکستان اور تاجکستان اور یہ سارا سمر گند و بخارا اور یہ ساری چیزیں جو ہے اسی لیے ایک علامہ اقبال کی اللہ قبر پہ رحمت کرے کتنی بڑی بات کر گیا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خا کے کاش کر کہ بڑی بات کہہ گیا وہ اپنے دور میں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے اور یہ پاسبانی کہاں سے کہ نیل کے ساحل سے لے کر کیونکہ نیل پہ کون تھا ہمارے بھی ناس تھا اور کاش بھی اچھا آج بھی آپ میں تو چونکہ ان پڑھ آدمی ہوں میں نے فراہم بھی نہیں پڑھی آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ کبھی نقشہ چاہ کے پھیلا کے دیکھیں کہ یہ ساری اسلامی ریاستیں جو ہے نا ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ نے ایک ہار بنایا ہو ہرمین کے گلے کے لیے ایک دوسرے سے ایسے منسلک ہے روس کو افغانستان سے کیا لینا تھا افغانستان میں کون سے پیسے پڑے ہوئے تھے کہ آگ لے جاتا اس کو تو آنا تھا نا گرم پانیوں پہنہ اس کو وہاں کیا ملنا تھا کیا پڑا ہوا تھا وہاں اب ان کا دماغ خراب ہے کہ پہاڑوں کو مار مار مار مار کے اجاڑے کیا ہے وہاں مطلب یہ ہے کہ کہیں وہ چیزیں جو اس ملک میں ہیں وہ کیسے حاصل ہوں مسلمانوں کو کیسے اس ہار سے نکالا جائے تو جب تک ہم پردے میں تھے اس وقت تک تو ہم نے ترقی کی اور جب ہماری عورتیں ماشاءاللہ باہر آ گئیں دوپٹہ سر کے بجائے گلے میں آ گیا اب گلے کے بجائے بھی کندھے پہ آ گیا ماشاء تو اب کیا خیال ہے ہم نے کتنی ترقی کر لی ٹھنڈے جب سے وہی آپ ہیں جب ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں سمجھا دیں کہ جناب جب سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے دیکھو ہم نے کتنے ملک فتح کر دیے جب سے ہم نے کام کرنا شروع کیا ہے دیکھو ہمارے گھروں میں ماشاءاللہ اللہ بالکل ٹھیک ہے ہمارا ایک بندہ بھی باہر کام کرنے کے لیے نوکری کرنے کے لیے نہیں جاتا چونکہ ہم دونوں کام کر رہے ہیں اس لیے ہم تو کما رہے ہیں یہ ساری تو پہلا پہلا حکم کیا ہے کہ وہ کرنفی بوتھ اور یاد رکھنا کہ یہ حکم صرف حضور کی بی بیوں کو نہیں ہے کیوں اگر یہ حکم حضور کی بیویوں کو ہے تو وہ عقم سرات نواز قائم کرنا یہ بھی صرف حضور کی بیویوں کو بھی ہوگا کہ باقی تو نہ پڑھیں وہ آتی ن اور زکوٰۃ ادا کرے یہ بھی صرف حضور کی بی بی بیوں کو حکم اور کوئی زکوۃ نہ دے بعط اللہ رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو یہ بھی پھر ان کے لیے مخصوص ہو جائے گا اور کسی کے لیے نہیں ہوگا تو اس لیے یہ بات غلط ہے یہ عظمت رسول ہے لا